الحمد اللہ آن اللہ الحمد للہ سبحان فی اللہ عباد اس پر ہی نبل والصلاة والسلام على حبيبه سيد الموقنين وعلى آله وصحبه أجمعي <سؤال> أما فأعوذ بالله من بب اللہ بسم اللہ وقل نُرِي إِبْرَاهِيمَ ممل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خون مِنَ موت پل جل آبھی پل پال لا وٹ پل آفلی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 يه توجه الذي فقر السماط الأ حني ح وما أنا من المشرك أمن ذو بالله قد الله مولانا العظيم واستغفر رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يسقون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پلادا دو سلام آئل گیا سی یار سوالی گیا سی حبی بمبلا دو سلام یا سیدی خاتم النبیین سوہا بھی مکینا کلو بل سدور محبو محبو محبو سدور جل سال سال السلام علیکم و ہے اللہ شان اللہ جان دولت ایمان اور یقین انوان کتاب دولت سے یقین حاصل کرنے کا اللہ حجم اللہ حجم شان شانہ شان شان شان شان شان سمجھ جناب تناب تک پہنچا محترم عامر نظیر حاجی محمد نظیر اور اللہ تعالی کا قبول و منظور دوستو, دوستو, دوستو, دوستو, دوستو دولت سے یقین دو جہانا دی کامیابی دو واحد ذریعہ یقین دی دولت ملدی دو جگ دی کامیابی حاصل ہودی دشمنا مقابلہ اور سجنا معاشرت اس یقین نار اسے یقین حاصل دشمنا نے اسلام کا مقابلہ بغیر یقین تو نہیں ہو سکتا یقین جدہ ہونا یقین نہیں ہونا دشمن ہاتھ بچونا یقین ہونا دے کے ہر صورت قائم رہن دا واؤ سابق قدمی دولت نصیب ہو جی. دا طریقہ بھی یقین جی یقین نہیں ہونا تو ورتاؤ صحیح نہیں ہو یقین دولت سو محروم سشمن نے اسلام نہ لڑن دی بجائے وہ اسلام دے لڑ گئے اکرام اکرام رضوان اللہ جبت یقینی ہوں صرف یہ دسنا ہے یقین حاصل کیوں یقین یقین بتھیرے دن بہت یقین محکم لکھن نہیں ملتا یقین محکم لکھن نہیں ملتابارکباد فضل جڑی بصیرت دل والی اس نال یقین حاصل ہو یقین درجے نے جیڑا یقین رہبر وعین الیقین یقین درجے آ علم مرید مقتدیاں تابے دی شان ہے جڑے راہبر پیشوا ہونے ان یقین کا ذریعہ خبر ہو آئن یقین ذریعہ ویکھنا ہو جسل یقین دا سبب اور ذریعہ اور وسیلا وکھنا بنتا اس نا تقر نالا بغلا متی سمجھ آئی کہ نہیں آئی دے درجے مقت دیا پیچھے چلنے انہیں علم کوشش کرنی ہے کہ علم اور یقین میرے فرما بردار ہو دیکھو نا ویک رہا میں مشاہدے دن یقین ہو رہا سو بندے کو ہزار پھر جا کے پہلے بھی یقین لیکن جہا یقین ویکن خبر والا جہا کسلے کو سکد لے کے نہ کھڑا اتنا فرق تو ہے اللہ سونے خبر دضرت کلیم نی کہ تیری قوم بچے پوجا کر آپ این چڑھیا جنا چڑیا جب وا کر چلاج دیا تختی ستی تھے پائی کی دہڑی شریف فل لی سر سو لمبا اگلا نکلیا مقام حضور نے فرایا لبر خبرنا موائنے دیکھ چل وہ بہت پکو مکہ مدینہ شریف ہے اسی لیے گل پہ کرنے جڑا راہبر ہوں یقین کا درجے والا علم جد حقیقت آ گئی مشاہدے اکھ ن یقین توجہ نہیں جد نہیں ڈولدھے حاصل ہوئی کامل ولیاں غوث باغ میرا ورگیا ظاہری جگ نا اس طرح اولو جو کچھ گیبی جہان اوکھ دو درجے خود سمجھدار ظاہر محسوس جہان دے کسے فائدے نو سامنے رکھ کے لالچ محل اپنے رب واسطے دنیا نال ٹکرا جانا بلیا چلا یہ چلاؤ کا بل سے साउंड उस बनाई द ईको उस बनाई देश पढ़ना जिसल उन्न करिए वक्त इन तरह रखी दारयान समझ आवे ए बार बार जड़ी तमक बजदे आवाज इना रख समझ आर आएगा उसल نارائے نارائے نارائے تحقیق، مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی فازلیا چیزو سا ہوئے توجہ سونا. کی گل کر رہ ویکج ادھروں ہی آواز آئی باقی سارے چپ بیٹھے ادھر دیکھو محسوس جگ نو سامنے ویک کے کیا میں شاہی لب جانی لڑنا کتے بند لڑ پدماش بھی لڑ پانا ہر شہار چڈیكھ ہوں آ سونا پیا آ دنیا پئی آ جائداد پئی آلك پی ایستے لڑا گے جی بچ گیا تو لاگ نہ بچ گیا تو ویك ہی جائے گی ایس یقین دی گل نہیں کر دے یہ کتا یقین, یقین،, یقین دی یقین یقین دی گل پہ کرنے کہ رب واسطے لڑنا ہے غیب واسطے لڑنا ہے جو کچھ ہے غیب ہے وہ یار تھو جنت لبنی تلان لبنا تب لبنا ہوں سارا کچھ گائب غائب واسطے لڑنا ہر ایک نال ٹکر لے لینی اس حالہ درجے دے یقین تو بغیر نہیں آپ نبیا اس یقین دے درجے سے دے لے جاندے فر نبیاں وارسا نو اس درجے سے لے جس غائب تظر رکھ کے ہر طرح دی قربانی خوش ہو کے دے اللہ تعالی نے آدت پاک دی کلیے بیان کردہ کلیے جزیات بہت زیادہ ہندی جیڑی کتاب اللہ تعالی کائنات دی ہدایت واسطے دی. آدمی جزیات نہیں بیان ہوں چھوٹیا چھوٹیاں دیاں ہرک دیا دسنیا کتے جا بننی سی لم کتاب پڑھی نہیں تھی جانی وہ کُلیے ہے موٹے موٹے نقطے دس دے رہو گل کرے گا مثال دور کر جائے گا باقی سب بچے سمجھ لو الہ تعالی نے دسا کہ ایسا کرنے غیب رین مشاہدے کرانے آ یقین دی دولت کرنے ہاں ایک دو دوسرے باقیاں نو قیاس کر لو قیاس کرو اس واسطے کہ جدوں جان نبیا دا مقصد کوئی اور اس مقصد حاصل کرن اوس مقام جب من اوس من نو حاصل کرنے دی خاطر اس مقام دی ضرورت جب نبیاں دا منصب ات منسب ناصل کرنے خاطر جس مقام چزرنا ضروری کہ مقام ہر ایک نبی نو ملے تاکہ اپنے مقصد نو پہنچا لہذا مقام اور منصب اس مقصد سب نو بیان پہ کا ہومشیلن ہونا ٹھار نہیں سکنا وہ تتا کر ای ہے. ओ, اللہ دک سو بندے, بندے نوک ڈیوٹیجنا اگلے نو جو سکھانا ہے پچھلے نو سکھانا ہے کیونکہ کم اکو لو تو بندے نو آخنا فلانی گی چلا تو سارا نو دنے, دنے. سا آریا, آریا, دا ماہر بنا کے بھیجنا یہ نہیں کہ تصے ایک نو ماہر بناؤ ایک نو قابل بناؤ باقی ناڑی بھیج دو تباہی کر دین گے سوا لکھ نبی کو مقصد لے کے کہ ہر کفر کفرت باطل ٹکرا کے حق دی آواز بلند کر لو جی ہر نبی دے منصب منسب چر یہ یقین ہے یقین نہ ہوئے اس ہو بغیر حاصل نہیں ہوں دا. جب یہ نہیں حاصل ہوتا تو لازمن گل ہر نبی نو اس منصب اور مقام تو اللہ تعالی گزار دن پک دا. دا. دا. دا. دا. دا. دا مگر, مگر. مگر. او دا دسن مطلب نہیں ہونا کہ ایک تک کی ایک کیے ایک نا باقی اقل والوں کی اقل تھی کوئی اقل استعمال کر لو جدو کم سارے کو لینا ہے تو یہ تو بنتا ہے کہ ایک نو میں دیا دولہ رکھا اللہ تعالی نے سدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان گل باقیاں واسطے اللہ تعالی نے سڈے کیاس سے چھڑ دے کہ ایک رسول تو سمجھ لو جدو ایسا یقین دی دولت دین دن اس مرحلے تو ہے تو سمجھ لو اصا ہر نبی نو گزارنے قرآن سنوکھا لے برا ہی مولی ابھی ہے آدر اتب تک اتب تک اور پہلو ٹکر لین گل کی ٹکر بھی کہ جی وہ بھی سردار گھر دا جی وہ بھی سردار चाचा वडेरा आप फरमाने मैं तेनू दे तेरी कौम न खुलम खुला गुमराह जमिन एनी गल करनी घर दे गोली मारनेी गल है अग आ अगले आखना है ہوں ارے حربے استعمال کر لے ختم کرنے جدو سننا مینے گل کرہ تری قوم بھی ساری ڈبی تھی ڈبیا تیرا بھی کھ نہیں رہا تری قوم کا بھی کھائی ریا ان گل میری کر دتی میرے اگ اللہ تعالی اگ فرمایا یہ گل کر کے دس د ایک گل ایڈے منہ ابراہیم چو کیو نکلی م ہے فرما دق دبراہی ابراہیم تما تر وخو ن من می سونا فرما ہے اسا اس طرح وخا رہے ہاں ابراہیم نسمان اور زمین دی بادشاہ والے یکونا مینل مو کے نی ات آئیے وا واہ واہ جیڑی ہوں ہرف کئی فرمانے نے زیادہ ہے یہ مانا کو نہیں کرنا مانا بن جائے گا ہوں تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے اصا بخار ہے ابراہیم آسمان زمینوں دی بادشاہی تاکہ وہ توجہ تاکہ وہ یقین وچوں بن جائے لے یقنا منل موک نہیں کئی آخری واؤ نہیں زیادہ یہ مطلب پہلے جملے دا من تاکہ عالم بن جائے دوسرے دا مطلب ہے تاکہ یقین والا بن جائے یہ مطلب علم بھی دتا یقین بھی توجہ نہیں فرمائی نے ہوں اس آتے مبارک نے دس کہ سونا خلیل, خلیل, خلیل, خلیل, خلیل, خلیل, خلیل. وہ ایک خلیل اللہ تبارک ہوا تعالی غائبی جہان نو ویخن ڈاچ جنت بھی آؤ دول فرشتے آ اتلے گئے بھی جہان آؤ دمین اللہ تبارک وطالع جو اثرار ہیں وہ اسرارے آؤ دگر میں اس نیان کردیا صحابہ کرام دقبال گل پکی ہو جانی سیدنا ابن عباس رضی اللہ اعمال فلم فلم الخلائق اللہ تعالی ابن عباس پاک دے نے اج کوج کھولیا ان کہ مخلوقات عمل سامنے آ گئے <تصفح> حضرت مجاہد آتا سعید ابن جبیر اور سدی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں <تصفح> فور جت لہ سماوت فنا دارا فن حتن تہابر فور جت لہ لرد فنا دا ما فن فجعل على عليهم فقال اللہ له لعلهم سارے مفسرین حضرات فرماندن کہ اللہ تعالی نے سات آسمان کھول دیکھا عرش تک گئی نظر سات زمینا کھول دونوں سات زمین تو بعد سات ست اکلیما سات تبک اج نہیں اوسا جی سمجھنے جیو آسمان بنے اج نہیں سات آسمان جیو بنے نا سات زمین اج نہیں سات زمین ترا دے سات اکلیما سات ولایتاں کوئی سجے ہوئے، کوئی کبے ہوئے، کوئی تھلے ہوئے، کوئی اتنے ہوئے، کوئی, کوئی کتے وے ہے نے سات پوریا انہوں نے مخلوق وسدی تو علاوہ مخلوق کو نہیں وسد سمجھ لگی ہے یعنی انسان انسان انسد سات ولا اللہ تعالی نے ایسا ظاہر کیتا حضرت دگ ہر دی دیخول بحب دیخول بحب بحب گئی ساتھ انسان جان دے ہو نا ایس لے بیٹھے امریکہ تھلے اس طرح اللہ تالا نے ٹوٹ ٹوٹکے جنو نے زمین دے ٹوٹے باہر کڈے ہوئے نے ایک ٹوٹا ایک ولایت ہو گئی وہ ٹوٹے جڑے جی نے ان ست زمین آخیا ہے आसमान जडे ने बने ने दे गंड वर्गे जिमें गंड छिलके हों ने ना यते कुछ तो आसमान इंज बने ने जमीन जड़ी टोटे ने इथे टोटा उथे टोटा उथे टोटा हर टोटे नलायत कीम कहने और सत एकमा सत विलयता दे इंसान खोल दत حضرت ابراہیم علیہ السلام براہیم. توجہ نہیں فرمائی نے توجہ ہے گلتے اتفاق متفق نے اللہ تبارک تعالی سونے ابراہیم سلا تو تسلیم انج وکھائے اتلے تھلے آن وخائے کیوں لے یق نہ مل لے منل مک نی تک یقین والیا بن جان یہ مطلب یہ نکلیا شاید کریمہ نے دسیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بام علم مل یقین دولت پہلو رکھ دے سن لیکن عین الیقین دے مرحلے بچو اللہ نے انہوں نے گزاریہ جدو اس مرحلے چو گزاریا اس لئے اسمان زمین سب کھل گئے انتا. اچھا جی اچھا جی با جی کت آیا کہ نو علم یقین پہلو ہے سی ایک قرآن مجید نے دسیا ہے ودا تئی نا ابراہیم خبرو کلمی سونا را فرما اص ابراہیم نو اس پہلا کی مطلب تو پہلا جڑا کدا لکھن اری ابراہیم یہ جڑا منازرا قوم نال کیتا ہے اور اللہ تعالی فرمایا اصا نوتا فرمائی اس مرحلے چزاریا اللہ فرما اس تو پہ ہی اصا اپنے براہیم ندایت دتی ہوئی سی وکل نہ بے آلمی اور اصا جانتے سا کہ اے ہدایت والا ہے معلوم ہوا حضرت سیدنا اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو یقین کا درجہ جو اسلے اللہ چویا تا او مرحلہ باد فرما ہے قربان جاوا سونے رب العالمین جلا مجدور کریم نے گل سونے ابراہیم دی کی لیکن تمسیلن کرا لے گا فل کرا پہ دس دے تمسیلن رب گل کی مطلب اسا جیو وخا رہے محبوبہ تینو ایو وکھا رہا ابراہیم لہذا جی تین وکھانیا تانو وکھا ساڈا وا اس واسطے کیسا قانون جوڑا ہے ہر جو نبی نو اس مرحلے گزارنے ہوں تاکہ وہ یقین دے درجے دے پہنچ جاوے جا جا توجہ نہیں فرمائی میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے جدو اپنی گل کی تھی حضور نے فرمایا توجہ توجو ترم شریف ترمز شریف تین آکھیا سی یہ نال رکھنی سی آر کملا شیر اسلام مفتی آزا پاکستان حضرت حضرت, اللح اللحن حضرت, اللحن حضرت حضرت لامہ مولانا مفتی فضل مچیس فیسا ہے لہوا زندہ تبجو ایسی حدیث شریف سنان لگا جن امام ترمزی بھی صحیح فرمایا ہے اور امام بخاری نے بھی صحیح امام ترمزی اپنے ترمزی شریف دے اندر فرما رہے نے ہاضا حدیث حسن صحیح وسال ابن اسمایل امام ترم فرماند نے حدیث حسن سی میں محمد بن اسماعیل بخاری تو پوچھا او ساننے نظر. اونا تو پوچھا اس حدیث دے بارے فرمایا بالکل حدیث سی توجہ ہے اے حضرت معاد ابن جبل تو روایتیں یہ دے اندر کوئی علت قادع ہے نہیں جنا نے قیشد خلاف کچھ لکھیا ہے اونا ڈنڈی مارن دی کوشش کیتی تھی اونا دی شرارت ہے ارتراب کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے امام بخاری نو پتا نہیں ارتراب کا امام ترمزی پتا نہیں سی چلو ترمزی تو تاسیم میں متسایل ہے بخاری کا متسائل ہیں امام بخاری ورگا محدس ہے پیا حسن صحیح یہ ہے سورت سواد کی تفسیر ترمزی دے اندر سواد دی تفسیر دے باب دے جبل ہے سورت سبارکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج سريحا فصوب باسقلات فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتوز في صلاته فلما سلم دعى بصوتي فقال لنا على مساقفكم على مساقفكم كما أنتم ثم فاصل إلينا ثم قال ما اني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغذات اني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فانعست في صلاة حتى س... حتى س... تسقلت س... س... فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملو الأعلى قلت لا أدري ربي قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردان آملي بين صديي فتجلالي كل شيء وعرفته فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملو الأعلى قلت في الكفارات قال ما هم قلت مشي الأقلام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد السقلوات وإصباغ المضوع عند الكريهات قال ثم فيما قلت يطعام الطعام ولين الكلام والسقلات بالليل والناس نيام قال سل قلت واللهما إني يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك محب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق حدیث پاک دا آخر ہو گیا حضرت اللہ تعالی نو فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز ایک دن صبح دی نماز حضور دیر نال تشریف لیا ہے سام لگا جی میں سورج ہے جلدی نال تشریف لیا ہے تکبیر فرمائی،, فرمائی،, فرمائی نماز پڑھائی مختصر اختصار سلام پھیر کے دع مے سوتے ہی معلوم ہویا اچھی دعا منگنی سرکار دی سنت نیو میری بھی سونت اچھی منگنی بھی سنت سوتے پکا فقال لنا ارے مسا فیمس ہزور نے فرمایا اپنی سفا بیمن فاتا لائی لینا حضور سڈے آل پھر گئے فرمایا با الی سوحدم میں تہن دسنا ہے اج صبح میں دیر نال کیوں آیا میں رات جو رب سنے سی میں نماز پڑھی میں نماز تحج پڑھنے نماز اندر ہی میری اکھ لگ گئی ہے جی بوجھیا محسوس ہوں مینو نیدر آئی ہے کی رب دول بیٹھا رب بڑی سونی صورت دے جے کیونکہ مسئلہ خواب دا سی اللہ اتبارک و تعالی خواب ہے جی میں چاہے جس طرح چاہے نظر آوے فرمایا بڑی سونی سورت دے میں اپنے رب لو خواب دے اندر میں پھیا میں نے رب فرمادہ محمد میں عرض کرنا لبے لب گرب پروردگارہ میں آذرہ فرمایا فی میں اللہ مالا علا حالا دس اتلے جہان دن فرشتے آپس گلا پے کرتے پیک کرتے کہ گلا پے کرتے مسلے پہ بیان کر دل دلادری ربی اتبن فرما نے پر وردگار میں نہیں جانتا تسنگا دانا گا اللہ نے مسئلے چیڑ کے فرشتے جہان نے یار کرنا پرور دگارا تی جاننا تین رب نے وہ گل دہرائی گو میں رب سونا کی کرد وا کف بہنا بین تفایا अल्लाह तला ने खाब के अंदर अपना हथ मुबारक मेरी कंटे दो मोडया रखा हथा बजत तो, तो बरदा ना मिले ही सोने रबक मेरे दिल च पही मैं महसूस की दिल च ठंडक महसूस की थी। وہ ٹھنڈک جیسے معصوص علی کلو شہوارف تو ہر شہ میرے اگے کھل گئی ہے اور میں پہچان لئی لیے نارائ تکبیر نارائن رسالت نارائ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت حبیب خدا حضرت علامہ مولانا مفتی سوزنے میں چشتی سو ہیں میں میںرشا <متحدث> <مائنی دسنا جاندہ متحدث> خول گئی نے یہ مسئلہ دا بیان پیا ہند ہے میں صرف اینو بیان پیا کرنا اپنے موجود مناسبتوں یقین دا طریقہ یقین تک ہے <متحدث> <متحدث> اس مرحلے ہر نبی قدرتا یہ قرآن چ حضرت ابراہیم کی گل یہ تو مثال باقی نبیا نوتے قیاس کرو فتح جلالی کلو شہ نوارف ہر شہ کھل گئی میں پچھان لئی پکا یا محمد پھر رب نے فرمایا محمد کل تو میں عرض کیتی سونے پروردگار حاضر ہوں فرمایا اتلے جہان دے قسم دے فرشتے جڑے آخیا جی اس مخلوق جڑی آلہ ترین ہوا اولا لا اتلے جہان دلا فرشتے کیڑے مسلے چیڑ کے بیٹھے نے یہ مطلب مسلے نبی اتنے بھی چڑے ہوں ہاں ہاں سمجھ آئی نے اتے چھڑتے نے پہلو فیر اتو اترے نے تو فر اتنے مگر توجہ ہے ہوں رب سونے پوچھا اوسلے جہان آدھ گئے کر درما کل کفارات میں عرض کی سونے کفارے دیا پہ پی کر دے کالام ہن رب پوچھتا اے محمد سو کفارے کی نے فرمایا مشجول میں مشل اخدل جماعت, جماعت دے نال نماز ادا کرنا اس تے پیدل تر جانا نال جھر جان یہ گناح جڑ جفارے گناواں بن نے و جلوس بعد سال نمازا پڑ کے اگلے ٹر جان پھر مسیح بیٹھا رہنا رب ویسبا کل ادو اندر کری حال سردیاں ہو سردیاں ہوڈا ہو گرمیاں ہو پانی گرم ہووے مر بھی وضو پورا کرنا یہ تین نے حضور فرما نے سن سندا جس لئے اللہ تعالی نے ہاتھ ہے خواب دے اندر تے اس ہاتھ شریف دی برکت میرے دلے بھئی تے نال میرے دل چنڈک پی ٹنڈک پہنات کھوئی جدو کی تو میں سب جہان سامنے نظارے کیتے کیتن، ہوایا دس اتلے جہان والے کاس توجہ نہیں حضور، حضور مرو حضور پھر دس نے چکن آ ستوے اصمان مالا جنو کہ تھلے آلے نہیں اتنے آلہ تو آلہ مالا تھلے آلے نہیں جتھے روک گئی کہانی چھوٹیا دی شروع ہو گئی وڈیا آخ د مالا ہوں گ نہیں تے نہ کسی لیا بھی ارش کا پیڈا ہے کنا مالا پہنا ایسا نہیں آلے اندازہ کا کر سکتے یہ جہاز اپن ہے مکے مدینے پنجا گنٹیاں پھر فرق ادر ادھر پہنچ جائے کی گل کرنی جی پانجا گنٹیا جہاز اپڈیا ہو گل پا کر اس نہیں اتے گلا اللہ ہاتھ رکھد ہے سون دینے ہن رب گلاب ہے دسو ہون کی گلا کرب پوچھد محمد ہوں دسو سی उस आला जान दखलूक जी एच झगड़न डे मसले कर देता मसल निकलिया मसले मसैल करद किची नीवी आवाज हो जानी झगड़े की फिजाब बन जानी खाली एथे नहीं उंसरा <laughs> ही होना जोल बीत लड़न नंसरी बेह उसले भी इन कोई भैड़ नहीं ह باقی اص بخا جیڑی مار بہنے صرف کم المی مارنے علم نہیں ہوں جی جی گڑا جائے نا پانڈا بھر جائے آواز مک جاندی خالی ہو فر خڑک دہ جنا چر علم تو خالی آ کھڑکی جا گے حوصلہ بھی لگنا یار ای بولنا ایویں منہ کھول <سؤال> لینا جگڑی جانے لڑی جہ مسلے چل پہ کردے آواز اچھی نہیں ہو گئی یار ان تمیز ہی کوئی بولن کی ویخ کولی جا رہا فضا اتحی فرشتیاں بن جاتی پہ سنا ہوں سرکار سنتے نے مش لگتا میں فرشتے گلا کر دیں کفاریاں یا اللہ کفاریاں گلا پہ کرتے جنہ گنا مٹدے نے ایسے عمل پہ آپ پس دجے نو دسدے جانا عملوں کے نٹ دے, نے دے, نال گناہ مٹ دے نے یا مولا کی رب سونا پوچھتا ہو کی نے حضور سن کے دسد کی سن کے دسدے فرمایا پہلی پیرا جماعت چل کے جانا جماعت نماز پتا لگا جنادت مشقت بہت ہی کرے گا اچرونا بہتا پا توجہ پہنچ دے موٹر سائیکل جائے گا گڈی تی جائے گا لیکن کفارہ نہیں بنان لگا اجاشیا کفارے نہیں بنتے سم آئی ہاں اتنے جائیے تے تمرے کریے طواف کریے اتنے ساز کریے اے سی لگے نے تھلے کوئی شہ نہیں ہے پیر سونے پتھر ٹھنڈے نے کوئی گرمی اتنے محسوس نہیں ہوں ٹھنڈ لگن ڈی پی ساز کردیا اے سی لگے نے ہوں کوئی آخلے ہو وجن سدی کے اکبر پیرا نو اتو پو دپ مکے نے کی ہو گرمی کو کوئی آخ نہیں مح ماشاء اللہ میں امرا حج کر آیا سیکیق نو پہنچ گیا تو آب اڈا پہ انصاف کوئی نہیں ایمان نالس एक तेरे, तेरे तेरा यार आ मिलने तेन ओ आवे एसी गह गए एक आवे पैर भारे कंडया सची दस तेरा दिल किधर डोले देरा दिल दे इधर दे डोलद ही बेकदरा सारू रख लेंदा एक खाते شریت دسی مشی لکدام مچی اخدام جماعت با جماعت نماز ادا کرنے پیرا پار جانا ول جلوس بعد ساجد بہادر اصل آباد ایک نماز پڑھی فرد پڑے جاندے سنتے نہیں دے دوسر اللہ رسول فرما رہے دوسرے ہوں نے دوسرے نماز ہو گئی مسے گئے سونے دا گھر جان جیو نہیں کر دو نارا تقدی اہل سانے شیر پاکستان سکیے سبان میں شباب الاد ی ہاتھ تکلیف کر جے سردی جے گرمی ہو کا لوگ اشارے سمجھے ایک امام گزرے نے وہ کی کر دے تھا سردیاں چھت چڑھ جانا نماز آستے تجد آستے. گرمی آنی تو مکان در جانا کیوں جے سردی آخ رات ہو ٹھنڈ لگے گی نیندر نہیں آنی مولا ماو... دی بار گاہ رات گزر جانی دل رات نو گرمی جی آنی تے اندر ادر جانا تاکہ گرمی کی وجہ نہ آؤ غفلت نہ پھر نہ آگدیا سونے نو یاد کرو ایمزا حدیث قرآن دیا سمجھتے سن سد کے جا کالا سما فیم پھر اللہ تعالی نے پوچھا اے محمد فیما ترکا مسئلے کر دے قلتو تو مرد میں سونے روٹی گل نرم لہجے کرنی سونے انداز نال کرنی, کرنی تاکہ اگلے دل چ بیٹھ جاوے یہ نہ بھی لڑنا نماز رات نو پڑھنی لوگ ستے او قال سل اللہ تعالی نے یہ گلا پوچھ کے پھر فرمایا محمد منگ کی مانگنا ہے میں عرض کی تی اللہ ہمینی اشہ لوگا فیل الخیر آدھے و ترک المنکر آدھے میں مانگنا ہوں نیکیاں کراں تے بدیاں تے دور رہوں و حب المشاقین تے مسکینہ دے نار پیار کرا و ان تغفر علی و میرے دے رحم کر دے مین بخش دے فتنہ میں یا دار فیتنا تنفی قوم قوم فتنے تے آزاد دا ارادہ فرما مینو بغیر فیتنیا محفوظ کر کے اپنے وے لو اصل ہوگا حبا گا تیرا پیار منگنا و حبا مئیوں ہبو گا تیرے پیار والیاں والیا پیار منگنا و اس عمل دے نال بھی پیار مانگنا جیڑا عمل تے سونے دے نیڑے کرے کی مطلب تینوں پسند ہوئے آپ علیہ السلام تو تسلیم تھے تک پہنچ کے فرمان دینے انہا حق جو میں دسے خواب اپنا اے سارا حق کے خیال نہ سمجھا جائے کیونکہ میں محمد نبی رسولہ سید لمبی آن تے نبی آدھا خواب حقیقت ہندہ ہے پڑھو پڑھاؤ پھر فروق کابو کر لو میں پڑھیا پڑھایا میں پڑھیا سی وہ حضور دے فرمان تلو گیا حضور نے فرمایا فدرو سوا او پڑھو سمت کے مو کی مطلب او سکھو کھڑا ہے جہیا چیزاں ہیں کہ فرشتے کیڑے مسئلے چھڑ کے بیٹھے نے وہ جیڑی بچ دسی وہ ساریاں کرو اللہ مو کرو توجہ نہیں فرمائی ہوں گل حدیث مکمل ہو گئی ہو گئی بولو اے حدیث حضرت معاذ ابن جبل دی ایک مرسل روایت جیڑی اے دی تقویت کر دی اور او او بچ اضافہ ہے مرسل شہید لہذا اس دے اندر جو مضمون ہے وہ اسلو گے تران دی آیت جیڑی پڑھ بیٹھا حضرت ابراہیم واسطے وہ پتہ لگ جائے گا جو میں دعویٰ کیتا ہے وہ مثال دیتا عورتے ہیں توجہ وہ خصوصیت دیتا عورتے نہیں کہ حضرت ابراہیم تے بندے ابراہیم آستے ہے تے حورام آستے نہیں نہ سارے نبیوں آستے وہ ہے مشکات شریفت ترمزی وچوی ہے مشکاط بھی ہے اصل سنن دارمی دے حوالے مرسل حضرت عبد الرحمان بن عائش آپ نے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت فرما کے حضور دے دورے چی لیکن حضور سرکار تو حدیث نہیں سن سکے ہے ہزور دورے سن ملاق ملاقات اور زیارت نہیں کر سکے مخبرم سن مخبرم تو دی روایت لفظ سنو ذرا سبحان اللہ باقی سارا سن ہو وچوں لفظ کڈن لگا وطلا۔ وکدای ملا منل موکنی وطلا اس روایت دے جی آئے جدو سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم توجہ بجو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میرے کندیا رکھیا ہے میرے کھل گئی جدو سویرے آقا نے یہ صحابہ بیان فرمای بیان فرما کے وہ تلا حضور نے پھر آیت کیڑی پڑی و کلا لے کنوری اراہی مل سما وا تل اردو والے والے پڑی اوا رہے ہیں جی ابراہیم نو ایبیب خدا اپنے اس خواب نو بیان فرما کے اس خواب نو حبیب خدا بیان فرما کے دن نس آیت نال جوڑنا دس دیا اللہ تعالی نے جی خدائی حضرت ابراہیم سی او محمد کریملی ہے جو بولو سبحان اللہ اللہ فکیر خرچ بتھیرا کی گرمی دے کوٹے چب آیا ہے دبایا بھائی تھی ات جٹ جیسی جلی اے بیچارے میں ات بہ کے گرمی ایسوس کرنا وی پیاکار جڑے بیٹھے نے بےچارے ان کا حال ہونا اس کے نہ شیر اسلام مناظر اسلام مناظر اسلام خطیب پاکستان سندھوں کا شیر حضرت یا مولانا مفتی فضر احمد چشتی صاحب تو واسط توجہ ہے اور گل سمجھو اے سنیوئے او اے اویں سب سجے کھبے بوں بوں بوں بوں سن کے بوں بوں سن کے تو چاٹے جی اپنا عقیدہ ایمان غلط کرن دا پینا قسم اس ذات دی جے دے قبضہ قدرت وچ میری جانے ہے جے جے کتاباں پڑھی دیاں دل وچ سمجھ آوندا ہے نا اوویں پک جاندی اے گل سوا لکھ نبی سوا لکھ سابا سارے اکو اقید دے سننی آو! آو! اقیدہ ایک اقید عقیدہ اکو ہی باقی کھچا نا. ہی ادر ویخ ایمان نال دس ہونے تینو ادیس سی سنا ओह कि असमान कि अरश उथे मसले कर सुन ऐमत ही पकड़े पंजा घंटिया का फासला ना सुन लख लैंड दे बेवकूफी ईदी बंदे की मत नहीं बजनी चाहती آ پج گھنٹے آی گل کہڑی سیاسی دور آیا ایاسلے انج مکار چڈے نے فون دنٹیا نہیں کوئی ش نہیں کمال تو ہے اور یہ کسل ہو دعوی سی اللہ بسیرت دن فضل آدھا پھر وہ غیب دے جہان کھلتے ہے ہاتھ مبارک اللہ سونا اپنی ش... خواب دے اندر ہاتھ مبارک رکھا مبارک حضور فرماندے فرما نے کھول گئی. مبارک توجہ نہیں فرمائی نے نوری فرما نری نی محبوبہ جی تینو بخا رہے ہاں ہیں ابراہیم نو بخا رہے ہاں. ابراہیم سلام ہاں. حالانکہ ابراہیم تر گئے سن اللہ فرماندہ بخار وہ ہوں بھی ہیں ہاں. کیوں؟ اللہ کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ کسی کو نعمت دے کر اس سے چھین لے جب ہو بھی ہوگلا شکر بندہ بھی قدر آدر آئے بے قدرے کول کھو لینی لے ہے لیکن قدر والے کو کھونی ہے تو زلم آب ظلم نہیں کرتا یہ کمی ہو سکتا نبیا نشانہ دے تے مڑ کھو لو توجہ نہیں فرمائی نے اتنے کوئی چکر نہیں ہوں دن ب دن ترقی ہوندی اضافہ دے نہیں ہوں ہوں توجہ درا لکونا منل موک نی یقین یقین درجے پچھانا سی ابراہیم نو اے میں سی حضرت آدم تو لے کے محمد ار رسول لاہ تک پہچانا سی تے اس مرحلے سرکار نو گزاریا علم ال یقین پہلو سی لیکن ایم ال یقین اس مرحلے تے جا کے ہو رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں تو سمجھ آئی کہ, کہ پکی ہوئی قرآن حدیث دگ ڈا سر سٹ لینا سر ڈا بد بکت کا کام ہے سر سٹ لینا نیک وکتا سیر ڈا لینا سمجھے کہ سر ڈال آخنا سمجھ نہیں بد بکتی مننا اس شہ سر سیا نہیں سمجھ آخر حق تھی فرمائی نے لکھا نوڑی اچھا سر سٹن والے سر سٹ گئے اص گئے اللہ تعالی دے، ہر نبی نو مقام ملتا کی یقین دے درجے یقین مقام تہچے حقل یقین قیامت روک مقام نبیا کا علم ال یہ ہر نبی کو جمدے ہوں ایک مقام ای یقین اے اللہ تعالی دے ساری خدائی شفٹ کردہ اس یقین دے پہنچ دقی تو بعد انہوں نصیب ہوں نعرہ حضرت علام مولانا مفتی تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بولو ایس یقین دے مرحلے جو ہر نبی گزرے ہیں این الیقین دے درجے وچوں اور اے ہوئی مانے ہیں جڑا حضور سیدنا خاجہ اجمیری فرمایا ہے فرمایا فقیر تے او وقت ہوندہ ہے او وقت ہوندہ ہے جس وقت او دے تے ساری خدا ہی کھول جاندی اے خاجہ اجمیری دے فرماان ہے پہلوں سنایا میں قرآن ہے پھر سنایا مصطفیٰ دا بیان پھر گل جوڑ کے دسی کہ ہر ایک نبی تے مقام اندہ ہے کوئی جاہل ہوے گا جی راکھے نبی اینوالیقین تو خالی اندہ ہے پھر خالی دنیا تو ٹور جاندہ ہے وہ کمبختہ سے نوپتہ نہیں مقام نبوت کی اندہ ہے سبحان اللہ میں گل کرنا میرے آخ نے فرمایا وقت آنا قیامت دے نیڑے بندے کا پٹ بول پینے پٹ نے گلا کر بندے نے فلانے گھر چ فلانا کچھ ہو گیا کئی نے نہیں لکھا دا مطلب کہ پٹ نا ہوں موبائل نے لکھیا پورا کیا آلے بنا یہ لگے کلے ہوں بند رہا ہوں گل کر رہا ہوں اصے جسا اس پاس جانے کو وقت آنا لیکن اتنا تو ضروریا پٹ پٹ وغیرہ سارا کچھ قیامت نو بولے گا اتنے موبائل ہونے جی اوے بول پے تو راب نہیں بلا لیکن گل یہ ادھر دیکھ یار دنیا بھی اسباب اور وسائل اور نظام دے جو کچھ بندیاں تے منکشف ہوں رہنا اگر ان پاکوں کے ات منکشف نہ ہوئے روحانی لوگ اس مرحلے نہ تو نہ گزرن تو رہ گیا پچھا یہ کم ہو سکتا ہے روحانیت ہوں اللہ مادیت کتنے دنیا کا جہان دا پیشاب سمجھے مکھی بیٹھی, دی er <doğru> دا بیٹھی <tos tos> <tos> دان بیٹھا ہوں یہ سمجھی جان نہیں ای فلانا کوئی آج چلے تال صرف ایڈ ویک سمندر بڑی جایا کت مکھی کتے پیشاب ہے کتے سمندر کت رب دیا شانا کتنے روحانیت کتے مادیت مثال ہی کوئی سونے نبی تے نظر کرم فرما نے خاجہ اج میری اوی نہیں دے فقیر ایک وقت آ وقت آن لوگ یقینی چ گزار دنیا چھڑ کے بیٹھا ہوں اگر اس بغیر تو مکاری ہوں اسلے جسے چھڑ کے وہ تو ویخ ہے قدرت نے کی کچھ بنایا جگ د پچھے خراب ہوتا پھر چک بہ رہا ہوں نات سامنے رنگ برنگے رنگ اپنے وی جو مرضی اپنے میک اپ کر کے ماسا بھی نظر چوک کے نہیں ویکد کیوں نہیں ویکد وہ آلہ ہے یہ ادنا تے تھی کی نظر پوے سمجھ نہیں لگی نہیں دے نہیں ہوں پٹ بولی گاجوئے پٹ ہزور نے ہے پٹ بولے گا جتی بولی گیڈا بولے, بولے, بولے گا بندے قیامت نے خیال ہے سرکار جد دسن ڈہ نا بولی گا بولے گا سرکار ایسن ڈرکار اس لیے ویخ سن کہ میرے نال پتھر گلا کر دے جا آپ دے سن تے اللہ تعالی نے گیب دا جہان آپ نے کھولیا تو گیب گلا کر سن دیا مالا جڑا اصفلے حضور دے دگے کی ہونا جدو حضور نے ویکیا تو ہوں اللہ تعالی دی وی آئی کہ اگا یہ کچھ ہونا یہ بھی دس ہے بیبا اگ اینا ہزور نے وہ بیان فرمایا معلوم ہوا حضور گل کے بیان کار دے اگاں جو ہونا ویخ کے بیان کار دے جو ہے وہ ویخ کے بیان کر دے جو ہے وہ, وہ, وہ, وہ نبی دی نظر چ ہے تا حضور فرما دے سن جو میں جنگل نوجو نہیں فرمائی نے والے موکھنی جھلیا کی سمجھنا ہے بیوی ایک بچہ ایسے پہاڑوں آباد جگہ تے جا چڈنا جبھے کوئی بندہ نہیں آخنا ابراہیم پیشہ نہیں ویکنا ذرا ہاتھ را کلے کون کرے گا نوی یقین دولت سی حضرت ابراہیم ویخ رہے تھے میرے مالک دا حکم میں غیب دے جہاں نو ویکن والا ہاں سونے رب نے میرے نال جو وعدے کیتے نے وہ میں جدو نے آخیا اپنا بیوی دے بچہ فلانی جگہ دے چڈ دے سڈے رات نے اتر گھر رے انہوں نال ہی آباد ہونے انہوں نے سلال آباد ہونے کیا مت توڑی اتے میلے لگے رہ حضرت ابراہیم علیہ سلام سمنگ سبحان اللہ یقین یقین بچہ چھڑ دیا آپ جلے گئے اللہ تعالی نے بیوی نچے نفو رکھا دے پالیا ہے والے یقینی ابراہیم علیہ السلام تاں چھٹ گے زمین نے والا جہان پہ ویخ مکے مدیمے دیا کا پہ ویخ کی کچھ ہونا محمد رسول اللہ آخری نبی اتنے آنا لہذا کوئی پرواہ نہیں کیج دس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، کیڑی جگہ دے چڈی جانا وا معلوم ہوا وہ دشمنوں کے نال مقابلے بھی ایسے یقین نالو نے سجنا درتاؤ بھی ایسے یقین نارے تکبیر ناراض یار اے خاصیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ حک رسلہ ہک کے سچ پھر رسول اکرم اکرم اکرم چور بیٹھے، کوئی مرچ نہیں توجہ ہے بولو سبحان اللہ یقین پیدا کرے یقین سے یقین پیدا کرے ن یقین سے ہاتھی آتی ہے یقین پیدا کرو لاد یقین سے ہاتھی آتی ہے درویش کہ جس کے سامنے جھکتی ہے چوریا نے سن سکی ہے زمان مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی مزرے و چیشو ہے مما ہے تن من یار دش بڑا بنایا وہ دن من یار کا میں شاد بنایا oh, دل میں oh, خاص دلوان دلوان محلہ, دلوان محلہ کافیا آ رہی اللہ ادل وسوخ گیتا وسو گیتا آری اللہ ادل وسو گیتا گیتا دل بسویتا میرا ہوا خوب وسل سب کچھ مر وہ پڑ لی وے جو بولے ماں اللہ dard maza dard maza oye dard maza e ramu pesh aati bahu be dard sir khalla ho دشمنسیا دشمن, دشمن لالچے گا جڑا یقین دی دولت دو خالی ہونا جا یقین دے درجے دے پہنچے آوے گا ہو دشمن نو پھیر لائے گا پر خود نہیں پھرے گا اور oh, توجہ ہے توجہ فرمائی نے میں نے کسی آخیا مولویا ووٹ دینے چاہیے میں کیا کیوں زیا کر نہیں میں کیا زیا کر نہیں ووٹ <laughs> لے جانا میں بکوفا دی ووٹ ووٹ نہ دی نہیں سکتا ہوں دنیا بھائی گٹر بنای بنا سڑک ہے, بنا ہے, بنا ہے گیس لونا ہے مڈا ہے فلان کرنا یہ کرنا ہے دنیا نے دین تو آ نہیں سکتا ہوں رہا دنیا دا کام سڑک بنا ہے, گلی بنا ہے, گٹر بنا मौलवी नौलबी अपनी गली नहीं बन दलो जावा वोटा तो मैं लोगो थोड़े मैं गडर बनवा दयागा गली बना दयागा मेरी सारी जिंदगी नहीं बनी उल गए मैं क्या चलिया جو دنیا دن تو دیتے ہونا ہی نہیں دین تلک نہیں رکھد نہ تلک رکھد مول بھی نائ کرنا چلو جی ملنا ہی جی بوٹے ملنا ہی ویک کے مل جتوں پھر ای چلو ملے کا کچھ مل تو لب گیا ہوا بے کچھ वोट भी दिता अगो ला दी सकता रही सी दुनिया फायदा ही कोई नहीं तवजो नहीं फरमायसिया फांसदे जेड़े यकीन तो ढिल जेडे समझदे ने अपने हरबे हीलेना दीन लिया دین دی نہیں دین صرف اکو تری آد جا مستفا کریم سرکار شریعت دس گئی بس تا کر کے ہابا گرام ہاں سبحان اللہ ہائے ہائے اقبال بڑی بٹی گل کر گئے کل جلسا کتنے ہونا پرسوں پنا جہر پنڈ آلیا کچھ ٹھیک تبج ہے اچھا کی گل کر رہا دیکھو صحابہ اکرام آہا آہا. حضور نے فرمایا ایک میرا سابی جیڑی جنگ کھلوتا ہونا جنگ فتا ہو جان پھر فرمایا جنگ ہونی میرے سابی نو ویکن کو کھلوتا ہونا ادی وجہ جنگ فتح ہو جانی پھر فرمایا جنگ ہونی اد میرے سابی آن ویکن جنگ فتح ہو جانی جان, جان. حضور نے دس دتا ہے جنگا فتح ہزور نو ویخ آتا کامیابی کا کیوں سبب پہ بنتا اس واسطے کی انو شہ سی کہ مستفا کا دین شرا نہیں چڈنا پاو کلی کا کنا رو دوسرے لفظ ہیں کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جا تو کام ہاتھوں سے نہ کر بے نے تو وہاں کام ہاتھوں سے نہ کر نا مقصد ملک ہوئے لے لومڑیا والے آ ہی مقصد دین ہوگئے پھر بندہ شیر بن کے رہجہ ہے انا فرمائش کر دیتی بابے نورم نہ خرچا نہ خرچا نہ خرچ نہ پرچا نہ فقط دین کو چار ہے داد عرشی الکشن <سطور> کی ہے یار الکشن کی ہے یار بک بک پوری سنو آلو دو دعا کرو اللہ تعالی اس یقین دولت آجیب تماشا ویکیا اتنے چنے نہیں سان پڑھن دیں चनया फवा लग जाए बिगा त्या शिर क्या फलैन जू रौले पान लगते उजीब तमाशा वेख्या तीन दिन मयियत आले घर तीन दिन उइटा लग दया ईमान एडे एडे बल्ल इथे मरचा लगन डह पे ऐडे एडे बल्ब लगते बलबला गए तो ते फिर तीन दिन उन्दी खाना चल द ईमान ली मे ने चौलांच पक्या हों गोशा अजीब सुदी पंद्रह सौ का एक बंदा रजद पंद्रह सौ बहुत महंगाला रीन खान तो उथे तीन दिन चलता अखाख्या ना सुनी अख्या चल्य हो जो मैं वेखी सूरत हाल मै क्या इथे तीन दिन मंदी चलद साडे को चंकी नहीं चलन दें गल एवं आ गई मूहते वरना साडे चने कि चंगे نہیں میں سجڑ میرا یہ گل کر مقصد کی پچھو ہی تلکا لینا دیکھا جی ادور دیکھا دے اگلے دن دعا کیا میں اترا درخل میں ہاں میں ہاتھ رکھ کے آخر کرو کی تو بعد میتالا ترفوں سدکے خبرات کے تور ٹکر پانی چلا یہ سنت ہے سینے ہاتھ رکھ کے آ جیڑا آخ ب اصا آخان گے سننا اصا سننا سابت نہ کریے سانٹ دال سمجھ آئی کہ نہیں لیکن گل ہے علم یہ میں دعویٰ کریا کرو जेड़े बंदौत हो जाते जो फौत हो जाते चंगे लोग रिश्तेदार चंग पिछे जो कुछ घर हों सदके जावा रब ने निजाम जोड़िया उन्होंने सारिया खबर दे चे रिश्तेदार नेक ज ہون نہ چنگے ہو سونے یہ ہو توق د شکر کرتے خوش ہند جیڑے کام ویکن آنا ہدایت دیں پیڑے نہ مر جان یہ بھی آکھیا کر رہا ہے پکی گالے اسی حضور دی گالے کی کریے سرکار دے بڑے بڑے نے اہی دے عام رشتہ دارا اپنے نیکاں دی گالبہ کارنے آ اوہ کرتوت جان دے اور سونے اوہ ہی رشتہ دار عام چنگے رشتہ دار جیو دے ہون تے نہیں جان دے کسور بیٹھے او دو کم کرتے نے چنگے ہو خوش پھر او دعا یہ کیا کرو حضور دے بارے کک کریے جدو رشتے دے بارے پکشتی حوالہ با دا, دا اگر نہ ہوک وڈاو محدس البانی دی صحیح سلسلہ ترا جو الالبانی ہون میں دو جلدا جلے لوی ہے وتیلے شریف لکھا ہدیش سی سہی گل جب تین سمجھایا بئیمان بنی پک رکیے گلام جہ رشتے دار سڈے وہ سڈے کرتوت ویخا یہ آخی ہزور نہیں ویکد ایڈے بے وقوف کم بنی اللہ بھی ہے رسول اے بھی دیکھ نے اور جڑے سڈے رشتے دار ہند نے وہ بھی دیکھتے نے اور دعو بھی دے آخ کی دش دے دعی ہوں میرا تکرو والا موضوع سنو ادیہ اللہ دلی نبیا کی خدمت پاکا کی خدمت تو کی مقصد ہوں دع ہی مقصد ورنا ان لے پتا ہوں بچارے پتا ہوں یہ بوری لرور ہوں جی ہاتھ چک دین اللہ تعالی ٹالے گا نہیں چلو سڈا کام آئے گا یہ دعا کہ No. Ha, ha, ha, ha. بندہ ساگ داغد مان کا دا دہ دے داگ د دا مان کا دا ایک دن خاک جان اے سے نے شی پکڑ جلدی جدید خدا چان تھوڑا ول کدا چلتی कथ गया दे पछुता हे सोच ले मेरा जुखू दिल अंदर पैरा बदलिया मेरा تمام دوست دعا فرما دو سارے دوست محمد ادا صاحب دعا فرما دو بس تمام دوست پہلے ادھر دعا فرماؤ دعا فرماؤ دعا فرماؤ دعا منگ لوگ دعا منگو دعا <complaceres> <makes> <PainIN> دوست نے دوستاند فرما لیا لگر پاک دہتر ये सारे सियासी कार्य ने कोई गल नहीं पिछाड़ जाओ यार पुपरबानी राह दे तो